تنازع تم فی سیم اور ہر سال جو ہی ربیع اول کا مہینہ شروع ہوتا ہے پوری امت مسلمہ دو بڑے بڑے گروہوں اور حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے ایک گروہ اور ایک حصہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایسا ہے جو بارہ ربیع ال کو بطور عید ہی مناتے ہیں اور دوسرا گروہ کلما پڑنے والوں کا ایسا ہے جو اس دن کو عام دنوں کی طرح سے گزارتے ہیں. یہ اس قدر بڑا اختلاف ہے کہ اس نے پوری امت کو دو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے اور دونوں گروہوں میں سے ہر گروہ دوسرے کو نا حق پر سمجھتا ہے اور برا جانتا ہے اللہ رب العالمین نے ایسے معاملات میں ہمیں حکم دیا ہے کہ سنا تم سی سے فاردو اِلَ اللّہ و رسول کہ اگر تمہارا کسی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے باہمی تنازعہ اور جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو جو حکم اللہ رب العالمین کا ہوگا اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اس معاملے میں وہی حکم بہتر اور درست تسلیم کیا جائے گا تو عید کے معاملے میں جب ہم نبی مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصبۂ ہسانہ کو اور آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نتیجہ یہ سامنے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف اور صرف دو عیدیں تھیں اسلام میں جڈے بنایا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودینہ پہنچے دیکھا کہ لوگ خوشی کے دو دن بناتے ہیں تو آپ نے فرمایا خی وئی ڈوں گا اللہ سب خانا ہوا تھا اعلیٰ نے تمہیں ان یہود و نصارا کے دو خوشی کے دنوں کی نسبت بہتر خوشی کے دن دیے ہیں عید الفطری و عید الاضحیٰ عید الفطر اور دوسرا عید الاضحی کا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آپ کا یوم پیدائش بارہا آتا رہا ہے لیکن آپ نے کبھی بھی اس کو بطور عید نہیں بنایا ہاں سموار کے روزے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے وہ رستوفی ہی جس میں, میں میں پیدا ہوا ہوں یہ وہ دن ہے وہ رستی ہی جس کے اندر مجھے محروز کیا گیا ہے مجھے نبوت اور حفاظت ملی ہے اور یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العالمین کے حضور انسان کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں یعنی سوموار کے دن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اور اس دن آپ پیدا ہوئے اسی دن آپ کو نبوت اور رسالت حالت دی گئی دن یہ متحد ہے تمام طرب اور رفیق اس بات پر متفق ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے سارے ہی متفق ہیں کہ سووار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بات حادثت ہوئی ہے۔ اور اس دن کو تاریخ کیا تھی اس کے بارے میں علماء محرفین میں بڑا ہی اختلاف چلتا ہے کوئی دو ردی البل کہتا ہے کوئی نو ربیع الاول کہتا ہے کوئی سات کہتا ہے کوئی بارہ کہتا ہے اور کوئی سترہ کہتا ہے یہ اس دن کا جسد اور عید منانے والے جو لوگ ہیں ان کا مک پداؤ پیشوا احمد رضا خان بریلوی وہ اپنی کتاب فتح رضویہ میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہماری تحقیق کے مطابق آج ربیعل الاول کو ہوئی ہے اور پھر وہ پہنچی ہوئی سرکار جن کی نگاہیں آس کو چیز جایا کرتی تھی اور جن کے متعلق یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ماں کان اور ماں یو ہر چیز کا علم رکھنے والی شخصیت ہے اور پھر جس کے نام کی گیارویں بھی, بھی پکاتے اور کھاتے اور دیتے ہیں اس نے تو مہینہ ہی کچھ اور بتایا ہے پیر عبد القادر جیرانی رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دس محرم الحرام ہوگی دل کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تاریخ پیدائش کے بارے دیکھ بلاک موجود ہیں اور جو محققین قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس بارے میں خوب چھان پین کی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ نو ربیع الاول ہے لیکن دن سارے کے سارے سموار کا ہی بتاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اگر پیدائش کے دن عید ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہ رکھتے آپ کا روزہ رکھنا اس بات کی واضح بہترین دلیل ہے کہ آج کے دن عید نہیں ہے کیونکہ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ روزے والے دن عید منانا جائز نہیں ہوتا ہے اور عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عید الفطر عید الاضحیٰ ایام تحریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سناتے ہیں لا رسوم و فیحاد ایام ان دنوں میں روزہ نہ رکھو صحیح ایام اقل و سرطل یہ تھانے کے کھانے پینے کے دنوں میں عید کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے سے منع فرما رہے ہیں اور اپنی ولادت والے دن روزہ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ دن عید کا دن نہیں ہے بڑا وادے کا مسئلہ ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دنست پر تباہ آیا ہے ابو بکر رضی اللہ حسین عنہ کی خلافت میں عمر فاروق رضی اللہ حسین عنہ کی خلافت میں استاد و حیدر رضی اللہ حسین الحمد کی خلافت میں یہ دن آیا ہے اور اسی طرح تمام تر صحابہ کلاس کی زندگیوں میں یہ دن آیا پھوکہ ہا کی زندگیوں میں یہ دن آیا لیکن کسی نے اس کو بطور ہی بنایا ہی نہیں ہے یہ بیچارہ طرح القادری اس نے عید میلاد النبی کے موضوع پر کتاب لکھی ہے لکھتا ہے کہ آئمام محمد عید میں سرف تالے میں سے کسی سے بھی عید میلاد منانا ثابت نہیں ہے کیوں خود لکھتا ہے کہ ان دنوں ان لوگوں پر غنگ کیفیات ساری اس لیے انہوں نے عید نہیں منائی ہے اس د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات ہی بائے آپ بہت بھی ہوئے ہیں اور آپ کی وفات کے بارے میں بھی نمبت متفق ہے کہ آپ کی وفات بارہ ربیع الاول کو ہوئی ہے تو وفات بارے پھر خوشی منائی جاتی ہے عید اور جشن منایا جاتا ہے حالانکہ دیر اسلام میں جشن منانے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں حتہ کہ عید الفطر کا موقع ہو عید الاضحی کا موقع ہو جشن ان تو پر منانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت نہیں بلکہ جشن منانا میلے ٹھیلے لگانا شور شرابہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا آپ اسے گنا فرمایا کرتے تھے اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ خوشی مناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور کام سارے کے سارے وہ کیے جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے یہ آمد کی خوشی نہیں وہ سات کی خوشی معلوم ہوتی ہے کہ خوشی ہے کہ وہ ذات اس دنیا سے جن بسی جو شور شرابا کرنے سے میلے ڈھیلے لگانے سے منع کیا کرتی تھی آج نبی مخترف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی انہیں خوشی ہے کہ وہ ہستی دنیا سے دارے فانی سے کود کر گئی جو لوگوں کو ترج کرنے سے منع کیا کرتی تھی اور یہ سارے وہ کام کرتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا دیکھتے نہیں صبح سویرے مسجدوں کے سپیکر کھلتے ہیں اعلان ہوتے ہیں کہ جی کھڑے آ کھڑے ہو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب آوری کا وقت ہو گیا پیدائش کا وقت ہوا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا منع کیا تھا اور فرمایا کہ تم اس طرح نہ کھڑے ہوا کرو جس طرح اجبی لوگ اپنے سرداروں کے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر مولوی صاحب مسجد کا سپیکر کھول کے اعلان کرتے ہیں سارے ادب احترام کے ساتھ تیاری کر لی استقبال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت میں ایک گھنٹہ رہ گیا ہے چودہ گھنٹہ رہ گیا ہے آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے سات منٹ رہ گئے ہیں تین منٹ رہ گئے ہیں وقفے وقت سے اعلان ہوتا ہے اور پھر بلا کر کہا جاتا ہے کہ سارے عدم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ خدو تشریف لا رہے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا و احترام ہے یا ان کی گستاخی ہے اس ظالم کی بیٹی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو ماں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو پھر یہ سپیکر کھول کے اس طرح کے اعلان کرے جی آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے ڈلیوری میں پونا گھنٹہ رہ گیا ہے دس منٹ رہ گئے ہیں پندرہ منٹ رہ گئے ہیں کر کے تو دیکھتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے بارے میں ایسے ایلان کرتے ہوئے کوئی شرط نہیں آتی اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ عشق ہے ندی کے ساتھ اور پیار اور محبت ہے عجیب انداز ہے کہ تو ہین کرنا بےزتی کرنا ضلع آب جملے بولنا اس کا نام ادب اور اختراع رکھ دیا گیا ہے اور پھر بازار سجائے گئے ہر طرف جھنڈیاں لگائی گئی شور و غلط کیا گیا صحیح بخاری کے اندر مسلم احمد اور سرن پیداؤن کے اندر حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی علہ کے گھر جاتے ہیں ایک قدم دروازے کی تحلیج سے اندر ہے ایک قدم ابھی باہر ہے دیکھتے ہیں ریشمی موٹا ریشمی کپڑا انہوں نے بطور پردہ لٹکایا ہوا ہے وہی سے واپس پلٹاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کو دیکھا بڑی محبوب اور کم زیادہ پیسی ہیں پوچھا کیا ہوا کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے لیکن دروازے سے ہی واپس چلے گئے پوچھ کے پیوں کیا ماجرا اور کیا معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں نے دیکھا تم نے گھر میں پردے کے لیے موٹا ریشمی کپڑا لٹکا رکھا ہے میں نے تم نے کہا ماری والی دنیا ماری والی دنیا میرا بھلا دنیا کے ساتھ کیا کام ہے جہاں اتنی سدور سچیاں ہو اتنا احساس و تقدیر ہو وہاں میرا بلا کیا کام ہے پردہ لگایا تھا وہ ضرورت کی چیز تھی لیکن ساتھا کپڑا لڑکا دیا جائے ضرورت پھر بھی پوری ہوتی ہے ضرورت کی چیز سے ضرورت سے زائد خرچ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر داخل نہیں ہوئے اور یہاں پوری پوری گلیاں سجائی گئی اور مرحبا تشریف لا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہوں پر کبھی داخل ہونا بھی گوارہ نہیں کرتے ان نلبد اینکان اقبال سیاسی یہ حضول قرطیاں کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دوریاں کر کے منایا جاتا ہے اگر کسی کی یاد میں کوئی دن منانا ہو دن منانا اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن جو بومبے یہ دن منایا کرتی ہیں کسی بھی شخصیت کا دن منانا ہو کسی بھی شخصیت کی یاد میں منانا ہو وہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو شخصیت کو پسند ہو علامہ اقبال کو ہی دیکھ لو اس کی بدائد جب وفات کا دن منایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے سرکاری سطح پر نجی سطح پر اسکولوں کالجوں کے اندر لوگ ادب کی نحفلیں قائم کرتے ہیں مشاہرہ ہوتا ہے فنڈے شاعری کا مقابلہ کیا جاتا ہے شعر و شاعری کی جاتی ہے کہ اس کو یہ کام بڑا پسند تھا اور اردو ادب کے اندر اردو شاعری کے اندر اقبال کا بہت بڑا زکام <تصفيق> تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آپ کی آمد کا جشن اور خوشی منانی ہوتی تو وہ کام کر کے منائی جاتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والے آپ کی نافرمانی والے اور کہا کیا جا رہا ہے نے آمد رسول یہ جس نے آمد رسول نہیں جس نے وفات رسول منایا جاتا ہے پھر گلیوں میں شور شرابہ نعرہ بازی ہلڑ بازی کی جاتی ہے تو میں انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف فکر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ احادیث کے اندر موجود ہے آپ کا وصف لکھا ہوا ہے وَلَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں اور بازاروں میں شور شرابا کرنے والے اونچی آواز نکالنے والے نہیں تھے بڑی دھیمی اور اسپشٹ آواز کے ساتھ آپ کلام کیا کرتے تھے یہ ہلڑ بادی سچولا پن شور شرابا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہاں یہ نسالا کی سنت اور ان کا طریقہ ہے جو میلوں کھیلوں میں ایسے کام کیا کرتے ہیں اور پھر جنڈے لگائے جاتے ہیں جڈیاں سجائی جاتی ہیں ذرا پڑھ کے تو دیکھو سن نبی لاہور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھروں پہ جنڈے کون لگایا کرتے ہیں آپ نے جھنڈا اٹھایا ہے پرچم لہرایا ہے لیکن میدان جہاد پہ میدان جہاد کے علاوہ آپ نے کبھی جنڈا نہیں اٹھایا گھروں پر کوٹھوں پر چھتوں پر جھنڈے لگانا یہ سالی عورتوں کا کام تھا لہ اللہ یاسل یون سمر وہ جھنڈے اور پرچم گاڑا کرتی تھی اپنی اس گرد پیسے کو فروغ دینے کے لیے لوگ دور سے دیکھتے اور سمجھ آتے کہ اگر کسی نے بدکاری کرنی ہو تو فلا جگہ پہنچ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھروں میں جھنڈے لگانا یہ بدکار عورتوں کا کام تھا مسلمانوں نے جھنڈا اٹھایا ہے لہرایا ہے تو میدانوں کے اندر جہازوں کسان کے اندر گھروں کی چھتوں پر جھنڈوں کو نہیں لگایا اور آج جھنڈے لگا رہے ہیں بڑے بڑے ایک دوسرے کے مقابلے میں پوری گلوں کو جھنڈوں کے ساتھ بھرا جا رہا ہے یہ کس چیز کی دعوت ہے یہ کس محبت کا کفالا ہے یا کس اسلام کی خدمت ہے پھر اس کی آ جہاز کے اندر داخل کیے گئے شر کی آ نعت کے اندر پڑے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو ناد پڑھتے ہوئے سنا اس نے ناد کے دوران یہ جملہ کہہ دیا تو نبی یا نبو معافی غلی ہمارے اندر ایسا نبی بھی موجود ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے دو فرمایا یہ نہ کہ جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہتی ہے اور یہاں تو زمین و آسمان کے تالابے بنائے جاتے ہیں وہی جو مستی عرض تھا خدا ہو کر ادھر پڑا مدینے میں مصطفی ہو کر عیسائیوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جو اور حصہ ہی نہیں بلکہ اللہ ہی قرار دے دیا جاتا ہے ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے اللہ نے کہا تعالیٰ کبر اللہ دینا معلوم ان لوگوں نے افر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نسیم نے مریم ہے آج یہ کہتے ہیں وہی جو مستفی عرصہ خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مستعفی ہو کر کہ اللہ تعالی معاذ اللہ مستفیٰ بن کے مدینے میں اترے ایک قدر کفر اور شرکت کہا جاتا ہے اور نام کیا ہے یہ عید ہے اور میلاد کی خوشی منائی جا رہی ہے وفات والے دن اور اہل عقل اہل دانش صاحب ضرور لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن وفات اور خوشی اکٹھی آ جائے تو غلبہ غم کا ہوا کرتا ہے یہی لوگ نبی کی وفات کے دن خوشی منانے والے مہینہ سوا مہینہ پہلے تک ان کی کیا کیفیت تھی ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم الحرام کو خوشی کا دن قرار دیا ہے نو محرم الحرام کا آپ نے زندگی کے آخری سال روزہ رکھنے کا اعلان کیا تھا کہ ہم روزہ رکھا کریں گے خوشی منائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ سلاح وسلام کو فرعون سے دی کہنے لگے کہ نہیں مانا اس دل خوشی بھی ہے لیکن نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی بھی ہے ان کی مگرو مانا شہادت بھی ہے لہذا ان کے شہادت کے غم میں خوشی کو بھول جاتے ہیں نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے غم یاد آ جاتا ہے اور یہاں نبی کی نافرمانی کرنے کے لیے غم ہو جاتا ہے نیت ہے ارادہ ہے تھانی یہ ہوئی ہے کہ مخالفت کر دی ہے اللہ رب العالمین کی مخالفت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوتا ہے ہو جائے نبی نے خوشی منائی ہے روزہ رکھا ہے کہ موسا کو اللہ نے جات دی تھی نبی سے خوشی منائی انہوں نے کہا نہیں ہم غم بنائیں گے اور اس دن نبی نے روزہ رکھا یہ کہتے نہیں ہم عید بنائیں گے وہ خان فتح سے تجاوت کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوتیں انتہا میں پہنچی اور پھر بھی کہیں اپنے آپ کو عاشق محب اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے ہیں ان کے عشق اور محبت کا عالم آلنگ دیکھو کیا کیا پستاخیاں ہیں جو ایک نہیں کی جاتی ہے بڑے بڑے کعبے بنائے گئے روضہ رسول کی شبیہ بنائی گئی اس کو گلوں پہ پھیرایا گیا گدا ریڑیوں میں لے جایا گیا کبھی کسی چوک پہ کبھی کسی چوراہے پہ اور جب شان ہوئی لکڑیاں بھی چوٹی پردے بھی پھٹے اور کپڑے بھی چورا چورا ہوئے پھر وہی جو چبی بنائی تھی کاغا سناتا تھی شبی بنائی تھی روزائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو کٹروں اور نالیوں کے اندر بھایا گیا اس کو روڑیوں میں پھینکا گیا کیا یہ گستاخی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدص کی کیا یہ گستاخی نہیں ہے اللہ عالمی کے گھر بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی کوئی اور اگر قرآن مجید فرقان عزیز کو جلائے تو وہ گستاخی بن جاتی ہے یہ کاغ اللہ کو جلائیں کوئی قصہ ہی نہیں ہے تیری دلک میں پہنچی تو حسن کہلائی وہی تیر کی جو میرے نامہ ناما میں تھی اپنی باری آتی ہے سارا کچھ دائر ہو جاتا ہے اور پھر رستہ روک روک کر عید منانے کے لیے چندہ وصول کرتے ہیں کہ چندہ دے کے جاؤ کیوں کل عید منانی ہے بھی مانگ مانگ کر بھی مانگ کر سیشن منائے جاتے ہیں اور بھی مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الم صاحلہ تو قبطول یا ترتی ہر راجلو وجہو یہ جی سوال کرنا بلا وجہ مانگنا یہ اپنے چہرے کا گوشت نوچنے کے مترادف ہے آدمی اپنے چہرے کا گوشت سوچتا ہے پر یہ چاہیے چاہے تو وہ کم مانگ لے چاہے تو وہ زیادہ مانگ لے اور جو بندہ بنا وجہ سوال کرے گا اور مانگے گا کل قیامت کے دن آئے گا بل شاطی بڑی ہی مزہ بن اس کے چہرے میں گوشت کا لوسڑا نہیں ہوگا صرف ہڈیاں ہی ہٹیاں اس کے چہرے پر اور یہ بھی مانگتا ہے جشن منانے کے لیے راستہ روک روک کے مانگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا راستہ روکنا راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا کبھی رناہ ہے بہت بڑا جرم ہے اور راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کرنا نیکی اور اجر و اکروسواز ہے عبادت عمارت العظان طریق راستے سے تکلیف دے اصیت سے چیز کو دور کرنا رکاوٹوں کو ختم کرنا یہ نیکی ہے رکاوٹ کھڑی کرنا راستہ روکنا یہ گناہ ہے جشن منانے سے پہلے بھی راستہ روک روک کے بھیگ مانگی اور جشن مناتے ہوئے بھی راستہ روک روک کے ہی روپ نکالے ہیں اسی مناتے ہیں کہ وہ ہستی چل بسی جو ایسی گندی اور پنور حرکات سے منا کیا کرتی ہے یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلما پڑھنے کے باوجود رقمیاں نا فرمانیاں اور بستاقیان ہی گستاخیاں کرتے چلے جاتے ہیں اپنے ہی باپ احمد رضا خان بریلوی جس کے نام پہ ان کا پورا مدب اور عقیدہ قائم ہے اس کی ہی کتابیں پڑھی ہوتی وہ بھی لکھتا ہے کہ کاباس اللہ کی روضہ رسول کی شبی بنانا حرام ہے یہ جگہ جگہ بنا کے پھرتے ہیں اور پھر اس دن لوگوں نے دوبارہ عید بھی پڑھنا شروع کر دی ہے قربانی بھی کرتے ہیں منظوراب میں پچھلے سال چار پانچ قربانیاں کی انصار کالونی منظور آباد کے علاقے میں اور انصار کالونی میں سات تقریباً نو دس قربانیاں کی گئی حالانکہ یہ دن اور اس کا عید ہونا کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں حدیث کی کتابیں اٹھا لیں یا فقہ کی کتابیں اٹھا لیں آپ کو بات ملے گا کتاب العید بابو باب سے نہیں گئی کتاب و سلاح سے نہیں تیسری عید کا تو کئی ملے گا اور پھر گالیاں نکالتے ہیں ان لوگوں کو جو عید نہیں مناتے اس دن نہیں منائی عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نہیں منائی اس دن اب بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق نے عثمان و حیدر نے محاذی و حسل و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کلاس رضوان اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی نے بھی یہ عید نہیں منائی سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری یہ گالیاں کہاں کہاں تک جاتی ہیں کہا امام مالک احمد ابن حنبل امام صافی ابو حریفہ ان میں سے کسی نے بھی اس دن کو بطور عید نہیں بنایا ٹھیک ہے کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو عید میل کا تذکرہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا قیامت کی دیواروں تک یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ کسی فقی نے کسی محدث نے صرف سارے میں سے کسی نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہو یا عید منائی یہ بدعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من آگیرا عملا سہارے ہی انگرولہ فہو رد جس میں بھی کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہم نے نہ کیا ایسا کام جو ہم نے نہیں کیا کوئی بندہ ایسا کام کرے نیکی سمجھ کر دین سمجھ کر فہو رد وہ کام مردون ہے والا بھی مردود ہے کہتے ہیں شوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں خوشی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں منائی انہوں نے تو روزہ رکھا ہے روزے والے دن عید نہیں ہوتی اور عید والے دن روزہ نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش اور بلادت کے دن روزہ رکھ کے بتا گئے کہ یہ دن عید کا نہیں ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں سنن نبی لاود میں جاد ترمنی میں محتاط مالک میں سنن ن میں ابن ماجہ میں حدیث کی دیگر کتابوں میں بات فارغ طور پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے جدرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے کیوں سوموار کا دن آپ کی پیدائش اور بلادت کا دن تھا اس دن آپ کو نبوت اور اشالت فری تھی اس دن آمال اللہ کے حضور پیش کی جاتے آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور یہاں پر الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے ہی اور پھر بڑے بڑے پینرا ویزا کیے ہوئے نبی کا میلاد ہوتا رہے گا اور میلاد کا منکر ہوتا رہے گا اللہ کے بندو ہم تو میلاد کے منکر ہے ہی نہیں ہم تو عید میلاد کے منکر ہیں کہ یہ عید نہیں ہے میلاد ملادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو مانتے ہیں ہم نے تو مانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے انسان تھے اللہ کے بندے تھے آمینہ کے گھر پیدا ہوئے تھے عبد المدل کے وہ پوتے تھے ہم تو مانتے ہیں ولادت کا انکار تو تم نے دیا ہے جو نبی کو نور مانتے ہو اور کہتے ہو نوروں میں نورندہ ہے اللہ تھا پرشپر میں دینینے میں اتر تو وہ سفا ہو گیا ہے ولادت کا انکار تو تم کرتے ہو اور ہاں واقعہ کل کیا مت روتے ہی رہو گے رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے سدحد کہ جو اقدامات دین اسلام نے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے وہ سارے کے سارے پسے کچھ پس لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں حکم ہزاریہ کی گئی اور کہا گیا کہ یہ جشن ہے میلاد کا آمد کا حالانکہ ان کے یہ سارے کرسو اس بات پر شاہد عزل ہیں کہ یہ میلاد اور یہ جو جشن ہے یہ آپ کی آمد کا نہیں وفات کا بنایا جاتا ہے خوشی منائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جشن منانے سے روکا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شور شرابہ کرنے سے روکا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہُلر بادی تھے جو چورے پن سے بنا کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستے روکنے سے منع کیا کرتے تھے آج وہ ناموس وہ چلی گئی دنیا سے رخصت ہو گئی آج خوشی منائی جائے کہ ہمیں یہ سارے کاموں سے منع کرنے والا نہ رہا اور تعریف اس کے رسول کے اور حقیقت صبح سے شام تک نبی کریم لسلم کی گستاخیاں ہی گستاخیاں دی ہی جاتی ہیں اللہ عبل سے لوہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینی حق کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی اور امل پیرا ہونے کی تفقیق دے بما اہل نے گل بنا